صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر علی سنت کا رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے پچاس والا پول یہ رسالہ پڑھ لینا چاہیے جنہوں نے نہیں پڑھا بتا چینل کے ناظرین اس رسالے کو حاصل کریں اور اس رسالے میں کیا ہے آئیے دیکھتے الحمد عزوجل وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ عاشقان سے آگاہی دینے کی نیت سے وقتاً فوقتاً مختلف اسلامی کتب اور رسائل کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اسی کابش کو آگے بڑھاتے ہوئے مکتبت المدینہ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی سیائی دامت برکات عالیہ کی تحریر پر مبنی رسالہ بنام حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول کا اجرا کر دیا ہے اس میں عاشقانی رسول کے لیے موجود ہے حلال روزی کے بارے میں پانچ فرامین نے صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم رکمۂ حلال کی فضیلت لکمۂ حرام کی نحوس عجیر کی اجرت کے مسئلے پر سوال و جواب رسالہ حلال طریقے سے کمانے کے پچاس مدنی پھول مکتبت المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیت طلب کیجیے اپنے عزیز وقاری دوست احباب کو تحفن دیجیے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 اس کے آخر کے اندر مدینہ مخت آن لائن پرچیز کا تو ترغیب ہے اور ساتھ یہ آپ کے پاس ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر آپ امیر السنت کے کتب و رسائل امیر السنت کے کتب کے جو ترجمے ہوئے ہیں آڈیو بکس ہیں امیر السنت کے مدنی مذاکرے امیر السنت کی بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ویب سائٹ پہ ملیں گی اس کو ڈبلو ضرور وزٹ کیجئے اور اس سسالے کو تو آپ نے مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے اور ہم آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ مدنی گلدستے وغیرہ لے کر آتے ہیں دلچسپ سوالات، امیر سنت کے ایمان افروز جوابات کے عنوان کے ساتھ ہماری صورت بنتی ہے اور اس وقت ہمارے درمیان جامع المدینہ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 جیسا سوال میں کیا گیا کہ ایک, ایک کے سامنے کچھ کرے گا دوسرے کے سامنے کچھ تو اس کو دو رخا بھی کہتے ہیں عربی میں دل بجائن تو اس کے لیے کہ جو دنیا میں دو رخا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی اچھا تو سید ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فروایا تم قیامت کے دن اللہ اجل کے بندوں میں سب سے برا دو رخے شخص کو پاؤ گے دو چہرے والے کو پاؤ گے جو ایک کے پاس آ کچھ کہتا تھا دوسرے کے پاس آ کچھ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی فرماتے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 میں صاف بات کرتا ہوں کر کے یا پھر وہ اس طرح گنا میں پڑتا ہے بارن باز ہوگا صاف بات کرنے والا بھی تو اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سی صاف صاف بات کی جائے اور کون سی صاف بات نہ کی جائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کون سی صاف بات آ, کس انداز سے کرنی ہے کیا چیز کرنے ہے یہ بھی ایک سبق ہے اللہ تعالیٰ میں ہمارے لیے سوق بنائے موقع دے ہم یہ سبق بھی ہمیں سنت کے ذریعے پڑھیں اور آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں اب مدعی منو میری مدی منو مدی منیو اور جی کی تربیت کا خوبصورت انداز سکھانے کے لیے چلیے جی بچوں کی تربیت کا ایک خوبصورت انداز گڈ ایونگ اللہ آتا مچہ مدین فی اللہ <سؤال> شکل السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام حاوی جمع حاوی جب آ جاؤ ماشاء اللہ جزاک اللہ امیر علسل اپنے پوتے شہزادہ اسید کے ساتھ تھے اور لازمی بات کچھ آوازیں اور بھی تھی جانی پہچانی آوازیں بھی تھی نگاہیں پاک کادینہ भी تھے شہزادہ اَتاد بھی اس جگہ پر تھے یہ لازی بات ہے وہ قریب نہ ہوں گے کچھ ریکارڈ کر رہے ہوں گے یہ ساری صورتحال چل رہی ہے اور میٹھی میٹھی باتیں آپ سن رہے ہیں تو میٹھا میٹھا شہد بھی کھاتے ہوں گے میٹھا شہد دینے والی شہد کی مکی کبھی کاٹ بھی لیتی ہے مرکزی جامع المدینہ جڑا والا بھی ہمارے ساتھ ہے آئیے اگر شہد کی مکی کاٹ لے تو کیا کرنا ہے شہد کی مکی حضرت سوال یہ تھا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 کی نہ رہی اور رسیم کردہ کپڑے اپنی جگہ سے درائٹ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے آہ! امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا یہ سنتوں بھرا بیان مکمل دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ڈبلو نیز امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں فیضان مدینی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے آپ امیر السنت کے مختلف بیانات آپ امیر وسنت کے مدنی مذاکرے امیر علیہ سنت کے بعض سلسلے بعض مدنی گلدستے اور بعض ویڈیو مدانی گلدستے وغیرہ بھی آپ ایک ہی جگہ دیکھ سکیں گے اور آپ جہاں بھی مذائی مذاکرہ آپ کے ساتھ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ کے ذریعے اور اسی طرح ڈبلو کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں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 صلوا إلى العبيب صلى الله تعالى على محمد مبارك عليكم دخول الشهر الرجب المبارك وصيكم فيه بكفرة العبادة والصيام أسأل الله تعالى عن يوفقنا لأداي حقه صلوا إلى العبيب صلى الله تعالى على يسن الدعاء عند حلول رجب كان كلما يحل رجب يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء هيا نقراه عملا بهذه السنه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد شلون كمان دربان ایک اور جامعات المدینہ ہے فیضان صدیق اکبر আগ্রا ہیں برائات تھے اور ہم نے اس وقت عربی دب مدنی گلدستہ دیکھا رجب اور کے آمد آمد ہے روزوں کی تیاری کرے اور شہری اجتماع بھی دعوت اسلامی کے تحت رجب الجب کے ماہ میں ہوتے ہیں مقدس وحینوں کا تو ہمیں ادب کرنا بھی چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں مقدس تبرکات کا بھی ادب کرنا چاہیے آئیے آپ کو اس ادب والے ایک مدنی گلدستے کی طرف لے کر چلتے ہیں دکھائیے جناب تبرکات یہ کا ہے اور یہ الگ الگا الگا نام اللہ کا نام مطلب اور یہ للا کے کعبہ چار سال سوحان اللہ اور یہ اور بھی پورے حرم کی مسجد کی ایک ماڈل ہے اللہ اور پھر یہ مہم مبارک ہے اللہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے خاص کے مبارک <سؤال> اس کے شریف کی سبحان اور یہ شریف کے مسجد کے ماڈل ہے اور محمد صلی <سؤال> کا نام لکھا ہوا ہے <سؤال> یہ فرش کا پاپا سب چھوڑ رہے ہیں تو ہے تو صحابہ حضرت عبداللہ ممبر شریف پر جس جگہ بیٹھتے تھے نا جگہ مبارک لگاتا کھیلنا پھر ممبر شریف کا یہ گولا ہوتا تھا گولہ ہوتے تھے اس کو جا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دستے مبارک رکھتے تھے ہاں مبارک ڈ ہے نا تو اس کو بھی رکھ کے نور کریم کو چنا فاروق اعظم کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ تو صحابائی کے نام یہ برکت کی چیز تبر رخ جمع ہے تبرکا یہ آپ نے ماشاء اللہ جمع کی ہے جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جو چیز ہو صحابہ کے سے نسبت ہو جائے کے سے نسبت ہو جائے تو وہ تبر ہوتا ہے یہ جیسا مسجد ابھی شریف کا پتھر مبارک ہے مسجد سے اس کو ہے نا حاصل ہے تو یہ آپ نے اس لیے رکھا کہ یہ رکھا ہے بار مبارک تو سارے تبر رکھا ہے سر مبارک جسم سے اس کو تو نسبت ہے تو سب یہ جتنے بھی تب میں سب سے بڑھ کر تبجیے دنیا کا کوئی تب روز رخ کا پیسے ہونا پائے گا بہت بڑا تبر ہو گئے لیکن منہ مبارک اس سے بڑا تبر رک ہے جسم کا حصہ ہے نا اور منہ مبارک نان پاک کا لکش ہو ماڈرن ہو پکچر ہو وہ بھی بڑا کھٹوانا اسی طرح کاغیر का کا پکچر سبز گم का کا پکچر सब سب تب کے بہت زیادہ کرتے ہیں ان سے بڑی برکتیں ملتی ہیں بزرگوں نے ان کے بڑے احترام کیے ہیں فزائق لکھے ہوئے ان کی برکتیں لکھی ہوئی تو شکریہ یہ بہت اچھی بات ہے رکھے اچھی نیت سے رکھیں گے احترام کی نیت سے تو اس کو سبب ملے گا تو اس کے قریب بعابی قبول ہوگی <تصح> <تصح> رحمتوں کا مزور یہاں رحمتوں میں ڈے ہوں گے بہت اچھی باتیں اس کو رکھنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے ہمیں ہم سب کو نیک بنا دے ہمیشہ سب کے لیے ہم, ہم سے راشی ہو جائے وسلم کی زمین سلو والی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 کا نظارا کر لے دم نکل جا اے میرا کاش دریا لکھے پاس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد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 Not اسلام قبول کیا ہے اور اب ان کا نام رکھنا ہے ان کا نام رکھتے ہیں محمد اور پکارنے کے لیے بلال رضا بہت بہت مبارک ہو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے تجارت کر لیں مجرم ہے جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے تار کا یار جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے تار کا یار نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن بنا دے سلو علحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آواز کے اوپر مختلف مناظر کے ساتھ آپ نے شعر بھی دیکھا پھر آپ ساؤتھ افریقہ کا آپ نے گلدستہ بھی دیکھا اسی طرح لوگوں کو نصیحت کرنے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک طریقہ آج کے زمانے میں صوتی پیغامات کے ذریعے نصیحت آموز مدری پھول دینا تو آپ صوتی پیغام پر ملی ہوئی ایک حکایت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 محمد یہ وہ آواز جسے لبائی کہتے ہوئے بہت سے عاشقان رسول نکی دعوت کے مدنی کام میں مصروف ہوئے امیر وسنت کے بیانات کا بھی ایک عرصہ سلسلہ رہا اب آپ عام طور پہ مدنی مذاکروں میں ہی امیر وسنت کو دیکھتے ہوں گے ان کے وہ بیانات جو بہت سے لوگوں کی زندگی میں مدنی انقلاب کا باعث بنا آئیے اس کا ایک مدنی گلدستہ مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ دکھاتے ہیں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 اچھا اچھا کھانا چاہیے اچھا پہننا چاہیے آلی شان مکان چاہیے آلی شان سواری چاہیے اونچی کار چاہیے مالدار سبھی کو بننا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب مالدار بننا ہے تو اس کے لیے کتنے پاپڑ ملنے پڑ رشوت بھی لینی پڑتی ہے سود پر لون بھی لینی پڑتی ہے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے ناقص مال بھی چلانا پڑتا ہے نہ جانے کتنی بے مانیاں کر کے بدیا نتیں کر کے ٹیکس کی چوری کر کے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 دوبارہ میرے پیارے سبھی بھائیو غفلت سے بیدار ہو جائیے تو خوشی لے گا تب تلت تو یہاں زندہ صلی اللہ علبیب صلی اللہ تعالی علا محمد نی کی دعوت کا جب کس انداز کا کام ہوتا ہے تو اس کی پذیرائی بھی ہوتی ہے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 کہ جامع اور مدینہ کے رسول بھی موجود ہیں آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے بنگلہ دیش کے مفتی صاحب کی طرف آ... چلیے جی دکھائیے امی کا قافلہ اور اس کے میرے کارواں امیر علیہ سنت حض مولانا محمد الیاس قادری دامت برکات و مولالیہ نے جس انداز میں دین کی خدمت کا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 اور مجھے اس وقت پہ یقین ہوا یہ الحمدللہ اللہ کے ولی ہیں علی علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امیر الرسنت دعوت برکات کی سیرت کے بعض گوشے بھی ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ہم اس سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کریں اور ہم سنت کے مختلف انداز کو ہم سمجھنے اور اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کرے کس انداز سے آپ نے دین کا کام کیا اور کیا آپ کے معمولات رہے آپ کو ہم تذکر امین الرسل کے عنوان سے ایک مدہی گلدستہ دکھاتے ہیں الحمد میں انیس میں جب ہٹ کے لے گیا تھا اس میں مدینہ مولانا زیادہ مندر احمد اللہ تعالیٰ میں بیٹھا تھا ان کے دو تین مرید ہیں اور حضرت صاحب کے پیر بھائی وہاں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے حضرت صاحب کے پاس ملاقات کے لیے کہا کہ آپ بازار نور مسجد میں تصدیق اور مولانا مسجد آپ تعلیم ضرور ملیں تو میں ان کی فرمائشوں کی خواہش پر حضرت سے نور مسجد جانتی میں قاضی بازار ملاقات میں ملاقات اس کے بعد تیز ہوا ملاقات ہوتی تھی کیونکہ میں نے پہلی ملاقات میں شروع کر دی الحمد للہ اور خوفی خرابی ان کی ہر ماہ ایک چاند کے پہلے جمعے کو محفوظ ہوا کرتی نور مسجد میں قاضی بازار میں اور اس کے آپ صدر تھے اس لوگ بھی ان کی تقریر میں, میں صرف خوف خدا اور قبر کا خوف یہ بات ہوتی تھی اور جب بھی جب ملو تو ان کے نزدیک پاکیز کی اور کے بتمادے کرنا پھر انہوں نے میرے نکاب ٹین کاسی میں تو بڑے شریف کے پابند تھے تو کئی ساتھ تھے انہوں نے سب نے فوٹو بنوایا حضرت صاحب کی مجھے ہار پینایا, نوٹوں پہنا اور نکل گئے اس کے بعد جب دوبارہ میں دو چار آدھار کراچی کا ملاقات کی تو بڑے فوٹو ہیں بڑے پوز بنوائے تو جماعت والے مجھ سے کہتا فوٹو میں شادی کا فوٹو چھپاؤں اخبار میں تو میں نے کہا جب ایک فوٹو میں گنا ہے تو اخبار میں ہزاروں فوٹو چھپیں گے تو کتنا گنا ہوگا تو یہ حضرت صاحب کے الفاظ کے میں نے وہ فوٹو نہیں چھپوایا اور اس سے ملاقات کی میرے دوست سے ہنی بہن کو دادا ان کے گھر میں ہاتھ بھی ڈالا اور بڑی مسکاٹ اور اچھی انداز میں ملاقات میں تو آپ کرتے رہنا میرے گھر پہ یہاں نصیب ارادہ نہیں تھا کہیں اور پران تھا لیکن بس وہ ان،, ان کا کلام اور بس میرے نصیب کی بات لو آگے کسی اور کے گھر میں گریب ان کا تھا پروگرام شام کا تو یاسر بھائی تھے یاسر بھائی نے ان, ان کو بٹھایا اور اپنے پھر وہ لال شام کواری وہیں گا گریبا پروگرام تھا تو اب وہ مایوس ہو گیا کہ حضرت صاحب میرے گھر میں نہیں رک رہے تو حضرت صاحب نے گڑی نکالی پلاسٹک کی پیٹ والی وہ مدین سے بھی گھڑی تھی میں مجید کا توحفہ پیش کرتا ہوں اس طرح میں ایک تو پی آئی وی کالے میں ایک مسئلہ آتا ہے کا تو میں گیا تھا تو میں فارم میں بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے کہا حضرت میں نے حضرت نماز نہیں پڑھ لوں تو نے منع فرمایا کہا تو میں کہا بہت ہو رہا ہے تو کہا نہیں تو یہاں تک سکتا ہے نہیں جا سکتا جا. نہیں اپنے گھر میں جا سکتا ہے تو یہاں کیوں پڑھے جا کے مسجد پڑھا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد کے ناظرین ہم اختتام میں ایک مداری گلدس صاحب کو دکھا کر اپنے سسے کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ مدوری چینل دیکھتے رہیے اور مذہبی مذاکروں کو اپنا معاول بنائے گی ہفتہ مذاکرے میں از ابتدا انتہا سو فیصد حاضری کے ساتھ پورے وقت کے اندر ہمیں شریک ہونا ہوتا ہے تو اس کا بھی اہتمام کریں خاں ہماری چھٹیوں اور خا ہمارے امتحان ہو ہم مدہی مذاکروں کے عادی رہیں اور مودوری مذاکروں کے ساتھ مودار مذاکروں کے اندر ہونے والے سوال جواب کو ہم لکھے بھی اور اس کے برکتیں حاصل بھی کریں مادری مذاکرہ جاری رہے گا آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آخری مودار گلدسے کی طرف